منافقوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں عزت تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کا مقابلہ کیسے کیا یہودیوں کا مقابلہ کیسے کیا عیسائیوں کے خلاف کیسے کاروائیاں کیں اس کا کافی سارا حصہ عرض کیا جا چکا ہے ایک پارٹی آپ کے مقابلے میں منافقین کی تھی ان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اختیار کیا یہ بات سمجھنے کی ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ نے ان کے بارے میں جتنی بھی آیات نازل فرمائی تبوک سے پہلے اس میں کچھ نہ کچھ نرمی کا پہلو موجود تھا للم تہل منافقوں اگر یہ باز نہ آئے تو ہم یوں کر دیں گے ہم آپ کو ان کے خلاف ابھاریں گے اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا اس طرح کے کچھ نرمی کے پہلو ان آیات میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام جاننے کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ وہ مکے والوں کو جیسا رویہ اختیار نہیں کیا اس لیے کہ نمبر ایک کلمہ پڑھتے تھے نمبر دو نماز پڑھتے تھے نمبر تین کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو قدر کرتا ہے نمبر چار کے آیات میں بھی کہیں نہ کہیں نرمی کا کوئی پہلو موجود تھا اگرچہ منافق کا مقام کافر سے بدتر ہے کافر کچھ اوپر ہوں گے کچھ نیچے ہوں گے کُلا ارادہ جیسے باہر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لٹا دیے جائیں گے جبکہ منافق کے بارے میں کہا انمنافقینا وہ جہنم کے پن میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ ان سے بدتر درجہ ہے اور دنیاوی حساب سے بھی اتنا کافروں نے نقصان نہیں کیا جتنا منافقوں نے کیا ہے اس حساب سے بھی یہ بتر ہیں لیکن ایک سباب اس میں یہ بھی تھا کہ وہ جن مسلمان خالص لوگوں کے رشتہ دار تھے ان لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائے نہیں کی اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے عبداللہ بن عبی کو وہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے ارادو ان یتوجوہو لیکن آپ کی وجہ سے چونکہ وہ تاج نہیں پہن سکا تو اس لیے اس کو بہت زیادہ حسد تھا اس کا بھی خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرض بہت نقصان دہ ہے یہ بندے کے ایمان کو برباد کرنے والی بیماری ہے اس وجہ سے انسان جو کافر ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غلط سمجھے گا اور توبہ کر لے گا جو نوازے بھی پڑھتا ہو اور بظاہر دینی احکام پر عمل بھی کرتا ہو اور وہ اندر کھاتے ایمان اس کا نفاق سے بدل چکا ہو اس کو توبہ نصیب ہو جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے اپنی عبادات کے ساتھ جبکہ ان کی عبادات کسی کام کی نہیں ربعۃ الجلال علی کرم فرماتے ہیں ور منافقون منافق مرد ہوں یا عورت ہوں وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں یا مرون اب المن عن آن المعروف ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں عورتوں کا ذکر کر دیا عورتیں بھی برائی کا حکم دیتی ہیں اور نیکی سے منع کرتی ہیں مرد بھی ایسا کرتے ہیں اگر آپ کو قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھنا ہے تو یہ جو داری چھیلنے والے بھائی ہیں یہ آج عہد کر لیں کہ آج کے بعد شکل پسند آئے گی تو محمد مصطفیٰ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر جا کر دیکھیں کہ منافق کون کون ہے جو نیکی سے منع کرے برائی کا حکم دے قرآن کہتا ہے وہ منافق ہے اور آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ کون کون آپ کے گھر میں گسا ہوا ابا بھی ہو سکتا ہے امی بھی ہو سکتی ہے بیوی بی بھی ہو سکتی ہے خاون بھی ہو سکتا ہے وہ بیٹا بیٹی بھی ہو سکتے ہیں وہ مولوی اور پیر اور نہ جانے کون کون نیکی سے منع کرنے والے برائی کا حکم دینے والے برائی بدھات کی شکل میں ہو کفریات کی شکل میں ہو وہ برائی دنیاوی حساب سے آپ کے گھر میں ٹی وی اور مختلف قسم کے وسائل یہ سارے کے سارے برائی کا حکم دینے والے نیکی سے منع کرنے والے اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرو کون کون رکاوٹ بنتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے یہ ایسی بیماری ہے نفاق کی اللہ محفوظ رکھے شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ ہمیں کافر بنا دے انشاءاللہ مجھے امید نہیں کہ ان لوگوں میں کوئی کافر ہو جائے گا لیکن اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہم میں کوئی منافق ہو جائے کوئی لالچ میں آ کر کافر ہو جائے تو ہو جائے روٹین میں مسلمان کافر نہیں ہوتا کسی کے دل میں شبہات پیدا ہو جائیں روٹین میں بندہ مرتد نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہوتی ہے لیکن یہ روٹین ہے کہ مسلمان منافق ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے صحابہ اکرام نفاق سے باہر کرتے تھے ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں من من رسول ہے کہ میں تیس سے زیادہ صحابہ کرام کو ملا ہوں اور سب کی مشترکہ بات یہ تھی کہ ان کو اس بات سے ڈر آتا تھا کہ میں کہیں منافق نہ ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان کو نفاق سے اتنا ڈر آتا ہے حالانکہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہو تو پھر نفاق سے کنٹراسٹ ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے نفاق یہ ہے ایمان یہ ہے ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو رہتے ہی قریب قریب ہیں نفاق سے تھوڑا سا اوپر والا درجہ ایمان کا وہ ہمارا ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہمارا نفاق سے بدل چکا ہے ان لوگوں کا ایمان اعلیٰ درجے کا فین آمنس آمن تم بھی فقت جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنایا معیار بنایا پیمانہ بنایا اگر وہ لوگ ان کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو حجائ پائیں گے وہ ایمان اپنے پر اتنے خوف زدہ ہیں اس قدر نفاق سے ڈرتے ہیں کہ میں تیس سے زیادہ صحابہ کرام کو ملا سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے رازدان جن کو آپ نے منافقین کا بتایا ہوا تھا ان کو بلاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جو تیرے پاس منافقین کی لسٹ ہے اس میں کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں اللہ اکبر کس قدر خوف تھا ان لوگوں کو اور کس قدر بے خوف ہیں ہم, ہم ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں کہا یہ نبی علیہ سلاۃ السلام کا راز ہے اور آپ امیر المومنین ہیں ہے آپ کی بات ماننا بھی ضروری ہے میں کسی کو نہیں بتاتا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں اتنے تمغے سینے پہ سجانے والے لوکان آبادی نبی الکان عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فرمایا عمر فی الجنہ عمر جنت میں جائیں گے عمر شہادت کی موت پائیں گے یہ سارے سرٹیفکیٹ ہیں یہ تمغے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں اتنی زیادہ شاباش لینے کے باوجود اس قدر خوف ہے نفاق سے کہ کہیں میرا نام اس میں تو نہیں ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نافا کا حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا اب مکر صدیق پوچھتے ہیں خیر ہے کیسی بات کر رہے ہو کہتے ہیں جب مجلس نبوت میں ہوتے ہیں تو ایک طرف جنت مہکتی دوسری طرف جہنم دہکتی نظر آتی ہے اور جب گھر میں ہٹی دکان میں چلے جاتے ہیں بیوی بی بچوں میں بیٹھ جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے اگر آپ کی مجلس وہ ایمان کی مجلس ہے تو پھر آپ نے گھر اور دکان کی مجلس نفاق نہیں طور کیا یہ وہ پہچان سکتا ہے جس کو فکر ہو فرمانے لگے یہ حالت تو میری بھی ہے جا کر کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جا کر پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا ہندلا یہی تو وہ ایمان ہے جو اللہ کا قرآن سن کر زیادہ ہو جاتا ہے درس دروس سن کر زیادہ ہو جاتا ہے اور درس و دروس سے ہٹ جائیں تو کم ہو جاتا ہے اگر تمہاری وہی کیفیت روزانہ ہر حالت میں برقرار رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے لا صاف کم اللہ کے فرشتے گلیوں میں چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مسافہ کریں ایمان کم ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے منافق کہتے جب آیت نازل ہوتی ائمزاد حاد ہی ایمانہ قرآن کہتا ہے قرآن سننے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے تم بتاؤ کس کس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے مذاق کرتے قرآن حکیم اللہ فرماتین امن و فضاد تم ایمانو مومروں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے وام ملین قلوب رج سن فضادت اور جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں نجاست ہے ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے ان کے دلوں میں قرآن سن کر نجاست میں اضافہ ہوتا ہے یو دلوب ہی کثیر الحدیب ہی کثیرہ قرآن سے لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں قرآن سن کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں ہمای الد البی الفاظ جس کے اندر کجی ہے جس کے اندر بغاوت ہے جس کے اندر نفاق ہے وہ قرآن سن کر اس کا نفاق زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کے اندر ایمان کی طلب ہے سچی طلب ہے اللہ کا خوف ہے تقوع ہے لاہیت ہے خشیت الہی ہے وہ قرآن سن کر اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر فرمایا حد المتقین یہ متقین کے لیے ہدایت تو میرے عزیز بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ عل مجمعین کی فکر روزانہ دل کو تولہ کرتے تھے آج میرا ایمان کیسا ہے آج میرا ایمان کیسا ہے اگر نظر آتا کہ ایمان تو کم ہوا ہوا ہے گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے برائی اچھی لگتی ہے نیکی سے دل اچاٹ ہوتا ہے نماز بوجھل لگتی ہے صدقہ خیرات کرنا بہت بوجھل محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جاتے کہ ایمان کم ہو گیا ہے پھر بے فکر نہیں ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے ایمان کم ہو گیا ہے تو بے فکری نہیں بلکہ کیا کرتے ساتھی کو بلاتے کسی نماز ختم ہوئی کسی ساتھی کو پکڑا کہا آؤ بھائی تعال نو آؤ میرے ساتھ بیٹھو ہم ذرا ایمان زیادہ کر لیں وہ کیا کرتا وہ کوئی آیت سناتا کوئی حدیث سناتا دل نرم کرنے والی بات کرتا اس سے اس کا ایمان اپ ہو جاتا جب دیکھتے کہ اب فیلنگ ہو گئی پھر اپنے اپنے کام کو نکل جاتے وہ تھوڑے ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے ایک ہے تھوڑے ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ایک وہ ہے جو زیادہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ من الناس میں عبد اللہ علی حرف ان اصابه خیر اطمئن به فتنا وزال کا فرمایا وہ بیچوں بیچ نفاق کے درجے سے اوپر اور ایمان کے آخری درجے میں بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں نفاق سے تھوڑا اوپر اور ایمان کے آخری درجے میں زندگی گزارتے ہیں اگر تو خیر ملتی رہی تو پھر بڑا مومن ہے بڑا نمازی ہے بڑا غازی ہے بڑا حاجی ہے ثابت و فتنہ آزمائش آ جائے کسی قسم کی مال کی اولاد کی پائی پیسے کی کسی کسی بیماری کی شکل میں کوئی آزمائش آ جائے ان کا نباج ہی فوراً بدل جاتا ہے خسرت دنیا والا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اور یہ بہت بڑا نقصان ہے تھوڑی سی آزمائش آ جائے حکومت کے تیور بدل جائیں فوراً بدل جاتا ہے کتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں ارے وہاں جائیں گے کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں گے یہ کیا ہے آپ تو ماشاء اللہ حرجم آتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں میرے بھائیوں لالچ اپنی بات سمجھنا اپنے مفاد کا خیال رکھنا سب کے مفاد کو داؤ پہ لگانا یہ رفاق کی نشانی ہے الویز ہوں کا پھر صداقات کتنے لوگ آئے نبی علیہ سلاۃ والسلام آپ پر صدقات میں الزام تراشی کرتے ہیں نہیں کر سکتے اور ایمان ہے مفادات کو قربانی کرنا لوگ آئے مکہ چھوڑا گھروں میں رہتے تھے روٹی کپڑا مکان پورا تھا ہر چیز کو قربان کیا ایمان کو بچایا مکہ میں رہتے تو ایمان قربان ہوتا تھا سب کچھ ملتا تھا مکہ چھوڑا تو سب کچھ قربان کر کے ایمان کو بچایا جن کی حالت یہ ہو جنہوں نے اپنے ایمان کی قیمت اپنی ٹوٹل جائیداد کو لگایا ہو پھر ان کو اپنے ایمان کی فکر کیوں نہ ہو ہمیں ملا ہے ایمان مفت میں ہم نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں ایک آدمی ساری جائیداد بیچ کر دس کروڑ روپیہ اپنے بریف کیس میں رکھے اور جا رہا ہے تو اس کا بریف کیس اگر گم ہو جائے کوئی اٹھا لے تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوگا نا وہ تو اول فول بکے گا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میری کل جائداد اس میں تھی؟ میرے عزیز بھائیوں صحابہ کرام سب کچھ لٹا کر ایمان بچا کر آئے تھے اگر اس میں کمی نظر آتی تو بہت پریشان ہو جاتے وہ لو ایمان ایمان کے نچلے درجے میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے وہ ایمان کے اوپر والے دردے میں زندگی گزارنا چاہتے تھے اور آپ کو بتا دوں ان دونوں باتوں میں بڑا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تضمن اللہ امران خراج فی سبیلہی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی زمانت دی ہے اللہ اکبر جاج زمانت دیتا کبھی جاج کبھی زامن بنا ہے جاج زمانتیں مانگا کرتا ہے یہاں جاج زمانت دے رہا ہے خراج فی ابھی نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کی ضمانت دیتا ہے یا تو غنیمتیں اور اجر لے کر واپس آئے گا یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کا وارث میں بناؤں وہ کسی شکل میں نقصان نہیں اٹھائے گا میں اس کا ضامن ہوں میرے ایمان ایمان ہم بھی رکھتے ہیں حد خیرات صدقات ہم بھی کرتے ہیں کس کا ایمان اس کو گھر سے نکلنے پر کہتا ہے اور کس کا ایمان اس کو گھر کی طرف तरफ ہے یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے تیئیس سال میں صفر سے شروع کر کے پورے علاقے میں اسلام کو غالب کر دیا اور یہ وہ فرق ہے ہم نے باقی ساری چیزیں ان سے لے لیں اور یہ چیز نہ لے سکے آج ہم لڑکتے پھر رہے ہیں وادی تی میں حیران پھرتے ہیں لوگ کوئی انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے کوئی اسلام کا نعرہ لگاتا ہے کوئی پچاس سالہ سلور جوبلی مناتا ہے کوئی سو سالہ گولڈن جوبلی مناتا ہے میری جماعت بڑی پرانی ہو گئی کچھ بھی نہیں ہمارا ایمان ہمیں گھر سے نکالنے والا نہیں بنا کھینچنے والا میں پریشانی ایسے بندے کی اللہ تبارہ کو تعالیٰ جمانت دیتا ہے جس کا ایمان اس لیول کا ہو تھوڑے ایمان کے ساتھ نیکی کرو تو نیکی کا اجر کم ملتا ہے دیکھو زندگی سب کی ایوریج ساٹھ سال ہے اور ہر دن پانچ نواز فرض ہیں ہر سال ایک مہینے کے روزے ہیں آپ بھی ایک مہینے کے رکھو گے یہ بھی ایک مہینے کے رکھے گا کمپٹیشن میں جیت کس کی ہوگی جس کا روزہ ہوں گے تو تیس ہی ہوں گے تو انتیس ہی لیکن اس کے روزے کا وزن زیادہ ہوگا اس کی نماز کا وزن زیادہ ہوگا صدقہ تو وہ بھی اپنے بسات سے کرے گا اس کے صدقے کا وزن زیادہ ہوگا کمپیٹ وہ کرے گا دوسروں کو بیٹ وہ کرے گا جو اپنے ایمان کے اضافے کے ساتھ اپنی نیکیوں کا وزن زیادہ کرے گا حضرت خارج بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مومن ہے بہت بڑا مجاہد ہے اللہ کی ننگی تلوار ہے مجاہدین کی فضیلت پر جتنی آیتیں حدیثیں ہیں عبد کھانے والا اشرا مبشرہ ہجرتیں کرنے والا حضرت خالد چھ صدی ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف پہلی شروع کے دنوں کے مسلمان ہیں دونوں کی نیکیوں کا بیلنس زیادہ دونوں کے ایمان کی کیفیت زیادہ اچھی ہے اللہ اکبر ان کی آپس میں کسی بات پر انبن ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جانتے نہیں ہو ہومان کو لو اَنَّ اَنفَقَ مثل احد ما احدہم مثلاً کہا اگر تم لوگ احد پہاڑ کے مالک بن جاؤ احد پہاڑ کا ذرہ ذرہ سونا بن جائے تمہیں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ درویش ایک مٹھی صدقہ خلوص کا نیتوں کی بیلنس کا فرق ہے اور فرق تھوڑا سا نہیں ہے ایک مٹھی کا فرق بہت پہاڑ کے سونے کے مقابلے میں کوئی ریشو نہیں نکال سکتا کسی کا کمپیوٹر اس کی ریشو نہیں نکال سکتا یہ ہے زندگی ایمان کی زندگی ایمان کے اعلیٰ درجے کی زندگی ہلکے اور کمزور ایمان کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا ادر اور ہے اچھے اور اعلیٰ ایمان کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا اذر اور ہے اور سنو ہلکے اور کم درجے کے ایمان کی نماز کی تاثیر اور ہے اور اعلیٰ درجے کے ایمان کی نماز کی تاثیر اور ہے الفاظ و معانی میں تفاوت تو نہیں لیکن ملہ کی ادا اور مجاہد کی ادا اور اس کی نماز اس کو گھر سے نکالتی ہے اس کی نماز اس کو گھر کی طرف ہے جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے یہ اٹھ کر مسلے پر کھڑا ہوتا ہے یہ ایک سین بنتا ہے لوگ لیٹے ہوئے یہ کھڑا ہے اور جب دشمن کے مقابلے میں لوگ لیٹ جاتے ہیں یہ اس وقت بھی کھڑا ہوتا ہے یہ اس قیام کی تاثیر ہے یہ اس نماز کی تاثیر ہے یہ ایمان کہاں سے آتا ہے نماز و روزوں سے نکلتا ہے حج خیرات سے نکلتا ہے اللہ اکبر وہ انہ کبھی رسول اللّہ عل نظینہ عل خاشین یہ ایمان نمازوں سے روزوں سے ہی بڑھتا ہے نماز و روزوں کی اصلاح ہو ایمان اعلیٰ درجہ ہو جاتا ہے قرآن حکیم سب پڑھتے ہیں ایک کا قرآن اس کے دل کو نرم کر دیتا آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں دوسرے کا قرآن کچھ فائدہ نہیں دیتا زمین اپنی اپنی عقل اپنی اپنی سوچ اور فکر اپنی اپنی بارش گرتی سڑک پر تو بارش سے سڑک کا بیڑا ہو جاتا ہے بارش گرتی کھیت پر تو کھیت لہلا جاتا ہے اپنی زمین کو درست کرو اور ایمان کیسے بڑھتا ہے جہاد سے ایمان بڑھتا ہے احزاب کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر مقابلہ کر رہے ہیں دفاع لگایا ہوا ہے خندق کے اس پار دشمن کی صفحے ہیں فرمایا وہ بل الحناجر قلوب الحنا جلتا بلونا ہونا کب تلومن و حالات اس طرح کے ہیں مسلمانوں کو ہلا دیا گیا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے مشورے میں ایک بات رکھی اگر ایسا کرے کہ ہم مدینہ کی تمام پیداوار کا آدھا حصہ ان کو دینے پر راضی ہو جائیں گے اور ان کو دے دیا جائے اور یہ یہاں سے دفع ہو جائے کتنی بڑی بات صحابہ کرم فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلات وسلام جب ہم اکیلے آپس میں بھی لڑا کرتے تھے کمزور بھی تھے ہم نے ایک کھجور کسی کو ایسی شرط پر نہیں دی آج اللہ نے ایمان کے ساتھ ہمیں عزت دی ہمیں قوت دی آج رب جلال ہمارے ساتھ ہے آج کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان ظالموں کو ہمیں کھجور بھی دیں گے مقابلہ کرے جن کے دل میں بیماری تھی منافق تھے کہنے لگے دیکھا نا ہمیں پھنسا دیا ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ناود رب الام نے کہا تھا اس کے رسول نے کہا تھا میدان سجاؤ اللہ کی مدد آئے گی ہم نے میدان سجایا مدد نہیں آئی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور اس کے مقابلے میں وہی سین مسلمان دیکھتا ہے مومن دیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے ہدا ما ودن اللہ رسول و صدق اللہ و یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کل خالی اس کی بشارت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہوگا یہ دشمن ایک ایک کر کے آئے گا پھر یہ اتحادی فورسل بنا کر آئے گا آج کل آپ نے فرمایا تھا آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ثابت ہوتا ہے اللہ بھی سچا اور اس کا رسول بھی سچا تسلیمہ دشمن کے لشکروں کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بھی زیادہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاق اور فرما برداری میں بھی اضافہ ہو گیا مومن دشمن کو دیکھ کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جلال کا قرآن سن کر ایمان بڑھتا ہے فرمایا ان نمنہ الله۔ مومن صرف وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ یاد کروایا جائے وزیرت کلو ان کے دل ٹہل جاتے ہیں وَإذا جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زیادہ تم ایمانا ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے ہم میں سے ہم غور کریں ہمارے دل کی زمین کیسی ہے زمین آپ تیار کرو یہ پہلا مرحلہ ہے زمین کیسے تیار ہوتی ہے نمبر ایک استغفار کے ساتھ ذکر اللہ دلوں کی زمین بنجر ہو جاتی ہے اور اس پہ ہل چلانا یہ اللہ کا ذکر ہے استغفار ہے استعمال اللہ کی کثرت سے دل صاف ہوتا ہے جب صاف ہو جائے تو پھر کلر کیا جاتا ہے پہلے صفائی کی جاتی ہے پھر کلر کیا جاتا ہے اور جو کلر ہے وہ تسبیح ہے تحلیل ہے تحمید ہے اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا یہ اس کے اوپر مزید پالش لگ جاتی ہے جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس پر آیت آتی ہے تو اس کی تاخیر ہوتی ہے آیت کی تاثیر کیسے ہوگی جب مانا یاد ہو آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو, تو توتے والا ہی ساتھ ہے توتے سے آپ کہو کہ میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا وہ کہے گا میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا آپ کہو میں اللہ کی قسم پنجرے سے نہیں نکلوں گا طوطا کہے گا اللہ کی قسم پنجرے سے نہیں نکلوں گا اور جب کھولو گے تو بھاگ جائے گا اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا تھا وہ آپ نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون کہ ہا ہا لا سمے تنوع نہیں میرا رب کون ہے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا لوگ کوئی بات کرتے تھے کوئی رب کا نام لیتے تھے مجھے اب نہیں یاد میں بھی اس وقت ان کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے خود کچھ معلوم نہیں کہ میرا رب کون تو میرے بھائیوں توتے نا بنو انسان بنو رب رحمان کے پیغام کو ان کا ترجمہ سمجھو اس کا مانا سمجھو یاد کرنا ضروری نہیں سمجھو اس کو اس سے گزرو اپنے گلوں میں قرآن کے حلقات قائم کرو قرآن حکیم کے ترجمے کے حلقات اور نہیں تو اپنے بیوی بی بچوں کو بٹھا کر تین آیتوں کا ترجمہ صرف پڑھ لیا کرو تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ رب ربلال ہمیں کیا کہتا ہے اپنی دکان میں صبح صبح گاہک نہ ہو دو تین ساتھیوں کو جمع کیا تین آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کیا مشکل ہے قرآن حکیم دلوں کی بنجر زمین میں تاثیر پیدا کرتا ایمان کے لیول کو اپ کرتا اور جب آپ کا ایمان زیادہ ہوگا تو ہر نیکی کا وزن زیادہ ہوگا جب آپ کا ایمان زیادہ ہوگا تو آپ نفاق سے دور ہوں گے جب آپ کا ایمان زیادہ ہوگا نیکی کو دل چاہے گا ایمان نیکیوں کو پھینچتا ہے اور نیکیاں ایمان کو زیادہ کرتی یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا بے فکری کی زندگی نفاق کی زندگی یہ بہت خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یکلم حد صعبے جس نے غزوانہ کیا کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہوں کہ میں نے کیا جس نے غزوانہ کیا یا کم از کم اندر اس کے توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی وہ نہیں کہتا جانا چاہیے میں تیاری کروں مجھے جانا چاہیے ایسی کیفیت بھی نہیں ہے پر جب بھی موت آئے گی. نفاق کے کسی درجے پر آئے گی یہ علامات ہیں یہ نشانیاں جو ان کی نشانیاں ان سے بچو اور جو ایمان بنانے والی چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرو تاکہ یہ زندگی ایمان پر اور موت بھی ایمان پر آئے اللہ تبارک کو مطالعہ سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے مالین اللہ